اعوذ باللہ بن بسم اللہ قال اللہ تعالیٰ صورت القریش فلی ربا حاض البید الزی اتو و صدق اللہ عظیم ربی شاہلی صدری ولی عمریسانی ربی یسر و تم بالخیر آمین یا رب العالمین قرآن مجید کے میں پارے کی مختصر سی صورت صورت القریش سے ایک آیت میں نے آپ سے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ گریمیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے سبق ذہن میں تازہ کر لیں ہم نے فعل مضارے کا اعراب پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ فعل مضارِ عراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے یا وہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے نارمل فعل مزارے جو ہے وہ مزارے مرفو کہلاتا ہے اور اگر فعل مزارے کے گردان سے وہ ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے اس پیش کو زبر سے بدل دیا جائے اور آنی اونا اینا کا نون نکال دیا جائے اور جمع مونس کے دو سیھے جو ان کو نہ چھڑا جائے فی منصوب ہو جاتا ہے اور مظاہرے منصوب کرنے کے حروف ہوتے ہیں جو مزارے سے پہلے آ کے مظاہرے کو منصوب کرتے ہیں فی المظارے کے عراب کی, کی تیسری صورت مضارے مجزوم ہے مضارے جب مظوم ہوتا ہے تو وہ سیکھے جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کی جگہ جزم آ جاتا ہے آنی اونا اینا کا نون نکل جاتا ہے اور جب ہمس کے سیکھے اسی طرح رہتے ہیں فی الحال کو بھی مجزوم کرنے والے کچھ حروف ہیں جن میں سے لم لمہ اور ان شرتیاں ہم پڑھ چکے ہیں آج انشاءاللہ اللہ تعالی مزید ہم کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے جن کی بنا پر فعل ال مجزوم ہوتا ہے تو مین ٹاپک ہمارا مظاہرے مجزوم ہے اور مظاہرے کو مجزوم کرنے والے جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں ان میں پہلا ہے لم دوسرا ہے لمہ اور تیسرا ہے ان جس کا نام ان شرطیہ ہے اور ان شرطیہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم نے جبلہ شرطیہ بھی بنانا سیکھ لیا تھا چوتھا حرف جو پھر مزارے کو مزوم کرنے کے لیے استعمال ہوگا وہ ہے جی لام تو ایک اور لام آ گیا جو فیل مزارے کو مزوم کرے گا یہاں پر ایک مرتبہ پھر ہم تمام لام جو ہیں ان کو ریوائز کر لیں گے آپ اپنی لسٹ کھول لیں جس میں آپ نے تمام لام اکٹھے کیے ہوئے ہیں اس لسٹ میں پہلا لام حروف الحجا والا لام ہے پہلا لام عربی پڑھتے ہوئے پہلا لام ہمارے سامنے آیا تھا حروف الحجا میں اس کے بعد دوسرا لام ہمارے سامنے آیا ہے جب ہم نے نکرہ اسم کو معرفہ بنایا اور اس لام کو ہم نے نام دیا لام تعریف کا اور ہم نے دیکھا کہ لام تعریف ساکن ہوتا ہے جبکہ حروف الحجا والا لام جو ہے وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے وہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے انہیں لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے لام تعریف نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تیسرا لام ہمارے سامنے آیا لام جارہ حروف جارہ جب ہم نے پڑھے تو ہم نے ایک لام پڑھا جو اسم سے پہلے آتا تھا اور اسم کو مجرور کر دیتا تھا اس کا نام ہم نے لام جارہ رکھا اور لام جارہ کی دو حرکتیں ہمارے سامنے آئیں اس پہ زیر آتی تھی جو اس کی اوریجنل حرکت تھی لیکن جب وہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا تھا تو وہ زبر والا ہو جاتا تھا سوائے یا کے یا کے ساتھ زیر کے ساتھ ہی آتا تھا لام تعریف لام جارا صرف اسم کے ساتھ استعمال ہوا آپ نے دیکھا جبکہ حروف الحجا والا لام جو تھا وہ اسم میں بھی استعمال ہوا یعنی اسم بنانے میں بھی استعمال ہوا فیل بنانے میں بھی استعمال ہوا اور حرف بنانے میں بھی آپ کو وہ نظر آ جائے گا اس کے بعد چوتھا لام ہم نے پڑھا لام تاکید جب ہم نے جملہ میں کو زوردار انداز میں بیان کرنا چاہا تو انہ داخل کیا شروع میں اور مزید زور کے لیے آگے لام لگایا جو کہ لام تاقید کہلایا اور لام تاکید زبر والا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے مزار منصوب میں ایک لام پڑھا اسلام کو ہم نے نام دیا لامے کئی کا اسلام کا نام کیا تھا لام کئی لامے کئی اسے کیوں کہا اس لیے کہ وہ وہی مانا دیتا تھا جو کئی دیتا تھا اور کئی کیا مانا دیتا تھا کئی مانا دیتا تھا تا کے تو لامے کئی جو ہے یہ بھی تا کے مانا دینے لگا اور لامے کئی کی حرکت بھی زیر تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیل مزارے منصوب استعمال ہوا تو کتنے لام ہو گئے جی آپ کی لسٹ میں پانچ ہو گئے پہلا حروف الجا والا لام دوسرا تعریف والا لام تیسرا جر والا لام چوتھا تاکید والا لام اور پانچواں کئی والا لام آج ہم چھٹا لام اپنی لسٹ میں شامل کریں گے یہ لام جو ہے یہ فیل مزارے کو منظوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا نام نوٹ کر لیں پہلے اس کا نام ہے لام امر اس کا نام کیا جی لام امر لام امر زیر حرکت کے ساتھ ہی آتا ہے جی لام امر زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام کئی بھی زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام امر بھی زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام کئی مزارے کو منسوب کرتا ہے لام امر مزارے کو مجزوم کرتا ہے تو دونوں کے عمل میں فرق ہے ٹھیک ہے ایک منسوب کرتا ہے ایک مجزوم کرتا ہے تو جہاں مزارے منسوب نظر آئے گا اور لام ہوگا پیچھے تو وہ لام لام کئی کہلائے گا اور جہاں مزارے مجزوم نظر آئے گا اور پیچھے لام ہوگا تو وہ لام لام امر کہلائے گا ٹھیک ہو گیا اب لام امر استعمال کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں لام امر جو ہے پہلی بات نوٹ کریں کہ ایکٹیو وائس میں اس کا استعمال ایکٹیو وائس میں کرنا ہے ہم نے ایکٹیو وائس میں استعمال ہوگا تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ ایکٹیو آئس میں آپ نے اسے تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال کرنا ہے کیوں کرنا ہے یہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن سے کوئی ریکویسٹ کرنے کے لیے کوئی مشورہ دینے کے لیے یا انڈائریکٹ حکم دینے کے لیے استعمال ہوگا کیا کہا حسن میں نے لام امر ایکٹیو وائس میں تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ صرف استعمال ہوگا مقصد کیا ہوگا اس کا تھرڈ پرسن اور فسٹ پرسن کے ساتھ استعمال کرنے کا کہ آپ تھرڈ پرسن سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ پرسن کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں فسٹ پرسن کو آپ فرسٹ پرسن آپ ہی ہے نا خود تو اپنے آپ کو آپ ظاہر کیا کریں گے اپنے آپ کو حکم تو نہیں دے سکتے نا آپ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار مجھے عربی سیکھنی چاہیے یہ جو نا مجھے عربی سیکھنی چاہیے مجھے قرآن پڑھنا چاہیے یہ جو چاہیے کا مفہوم ہے نا یہ ہم لامے امر سے نکالیں گے صحیح اسے خاموش رہنا چاہیے ٹھیک <تصال> ہے نا تھرڈ پرسن کو ہم انڈائریکٹلی تھوڑا سا حکم دے سکتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائے وہ خاموش ہو جائے لیکن یہ انڈائریکٹلی حکم ہے ڈائریکٹلی آپ حکم نہ تو تھرڈ پرسن کو دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تو حکم آپ دے نہیں سکتے تو یہ جو چاہیے کا مفہوم ہے نا اگر ہم سمپل الفاظ میں رکھیں تو لامے امر سے ہم کون سا مفوم نکالیں گے چاہیے, چاہیے والا اوکے جی تو اب ہم کچھ ایگزامپل کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ چاہیے کا مفہوم اس میں پیدا کریں گے پہلے ذرا کانسیپٹ مجھے کلیئر کروا دیں میرا کہنا یہ ہے کہ لام امر میں یزبوں کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں ہے, کر سکتا ہوں سمپل سی بات پوچھی میں نے کوئی مشکل بات نہیں پوچھی یہ ساتھ لامے امر استعمال کر سکتا ہوں کیا لامے امر میں تزہبو کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں سیکنڈ پرسن ہے اس کے ساتھ میں استعمال نہیں کروں گا کیا لام امر میں ازحبو کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ فرسٹ پرسن ہے اتنی سی بات میں نے پکی کروانی تھی آپ سے اب ہم استعمال کرتے ہیں اور لام امر کا مفہوم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی یزحبو کے ساتھ جب میں نے لام لگایا لام امر تو لام امر نے کیا کرنا ہے مظاہرے کو مزوم کرنا ہے تو یزحب مزوم کیسے ہوگا یزحب تو بن گیا لی یز اس کا ترجمہ کیا ہوگا اسے جانا چاہیے اسے چاہیے کہ چلا جائے ہی شوڈ گو ٹھیک ہے لی ازب اسے چلے جانا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ جائے ازہب کے ساتھ جب لام امر استعمال ہوگا تو کیا بن جائے گا لی ازہب مجھے جانا چاہیے ٹھیک ہے نا مجھے جانا چاہیے ورنہ مثلاً اکثر آپ کہتے ہیں نا کسی موقع پہ آپ کہتے ہیں یار مجھے جانا چاہیے ادھر. مجھے زیاد کی طرف جانا چاہیے لی اظہب الا زئی دن لی مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے تو پہلے اس کو سمپل جملے میں لے آئے میں قرآن حفظ کرتا ہوں قرآن کو بھی ہٹائیں اور کیا میں حفظ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو حفظ کرنے کے لیے آپ کو روٹ لیٹر چاہیے حفظ کرنے کے لیے جو روٹ لیٹرس ہیں وہ ہے ہافا اور زوا ماضی مظاہرے آپ کب بنا سکتے ہیں جب آپ کو باپ بتاؤ باپ ہے اس کا سین تو کیا بن جائے گا حافظہ یافضو یا سے آپ میرا والا بنائیں گے تو کیا بنے گا آفضو آفضو فیل اور فائل ہو گیا آگے قرآن لے آئے مفول کے طور پہ القرآن ٹھیک ہے اب اس کے شروع میں لام لگا دیں کون سا لام امر لام امر مظاہرے کو کیا کر دے گا منظور کر دے گا ملا کر پڑھیں گے زیر لگا کر لی آ فضل لی آ فضل مجھے قرآن یاد کرنا چاہیے مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور پینا چاہیے مجھے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور پینا چاہیے یعنی مجھے چاہیے کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤں اور پیوں یا کھایا پیا کروں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں جی اس کو پہلے بالکل سادے جملے میں چاہیے جو یہ سائڈ پہ کریں دائیں ہاتھ بھی سائڈ پہ کریں سائڈ پہ کریں تو لکھیں گے کیسے یعنی جملے سے سائٹ پہ کریں اور سمپل جملہ لے کے آئے میں کھاتا اور پیتا ہوں میں کھاتا اور پیتا ہوں اچھا اب آپ کو کھانے کے لیے روٹ لیٹر باب پینے کے لیے روٹ لیٹر باپ دونوں کے روٹ لیٹر باب آپ کو آتے ہیں لیکن آپ بھول چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو ریوائز کر لیتے ہیں کھانے کے لیے حمزہ کاف اور لام استعمال ہوتا ہے اور باب ہوتا ہے نون پینے کے لیے شین را اور باروٹ لیٹرز ہوتے ہیں اور باپ سین ٹھیک ہے تو حمزہ کاف لام جب باب نون سے آئے گا تو بن جائے گا اکلا یا اور شریبا یشربو اوکے جی اب آپ نے جو جملہ بنانا ہے اس میں آپ میں والا استعمال کریں نا کہ میں کھاتا اور پیتا ہوں تو میں کھاتا ہوں پیتا ہوں پہلے میں کھا لوں ٹھیک ہے یعنی آپ اس طرح اوریجنلی سے لکھیں فی الحال و اشربو میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں دائیں ہاتھ کے ساتھ ود ود کے لیے کیا لگاتے ہیں با دائیں ہاتھ کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں یمین حضرت موسا سے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ماں تل کا بھی یمینی کا یا موسا اے موسا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ٹھیک ہے تو یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو تو اکلو و اشربو بال یمینی یہ بن گیا جملہ کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہوں اب میں کہنا چاہتا ہوں مجھے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور پینا چاہیے چاہیے کے لیے آپ نے لام امر شروع میں لگا دینا ہے صحی یہاں لام لگا دیں لام امر ہاں جی آکول کیا بن جائے گا اکل اب دوبارہ لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اس کو مزوم کر دیں بس لی اکل و اشرب بل لی اکل و اشرب بل مجھے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور پینا چاہیے یا مجھے چاہیے کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤں اور پیوں اوکے اب لام امر کے بارے میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں بڑا اہم ہے لام امر کی حرکت کون سی ہے زیر ہے نا نوٹ کریں لام امر سے پہلے وا فا یا سما آ جائے ٹھیک ہے تو لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے لام امر سے پہلے اگر واؤ فا یا سما آ جائے تو لام امر کو کیا کر دیتے ہیں ساکن ویسے لام امر کی حرکت کیا ہوتی ہے زیر کوئی مشکل بات نہیں ہے یعنی فرض کیا یہاں پر جو ہے نا یہی لے لیتے ہیں ہمیں کہ لی یذہب ہے لی یزہب اس سے پہلے فرض کیا آ گیا فا اس سے پہلے آ گیا فا تو اب فلی یزہب نہیں پڑھیں گے اب. کیا پڑھیں گے فل یذہب بس اسے چلے جانا چاہیے کلیئر ہو گیا بس اسے چلے جانا چاہیے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ لام امر سے پہلے اگر واؤ فا یا سما آ تو لام امر کو کیا کرتے ہیں ساکن کر دیتے ہیں اوریجنل اس کی حرکت ہوتی ہے زیر یہ پوائنٹ میں نے آپ کو کس کے بارے میں لکھوایا ہے لام عمر کے بارے میں یہ پوائنٹ میں نے آپ کو لامے کہی کے بارے میں لکھوایا نہیں تو اس کا مطلب ہے اگر لامے کہی سے پہلے واؤ فا یا سما آ تو لامے کہی کو ساکن نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے نا لام امر کو ساکن کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک جملہ لکھتا ہوں اور اس میں ان اللہ تعالی یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ینزرو ہاں جی تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے فرسٹ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے ٹھیک ہے ینزرو کے معنی ہے وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا ل انسانو ہاں جی انسان دیکھتا ہے یا دیکھے گا کیوں زیر انسان ہی ہے نا انسان دیکھتا ہے یا دیکھے گا میں کہنا چاہتا ہوں انسان کو دیکھنا چاہیے انسان کو دیکھنا چاہیے کیا لگاؤں گا شروع میں لگاؤں گا نا لام لگاؤں گا زیر کے ساتھ مزارے مزو ہو جائے گا اور ملا کر پڑھنے کے لیے زیر دے دیں گے بن جائے گا لی انسانو انسان کو دیکھنا چاہیے اب پیچھے آ گیا فا تو کیا پڑھیں گے فل ین انسانو سے آتا ہے فل ینزور انسانو مما خلیکا بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کسی سے پیدا کیا گیا خلیکا مما ان دافک ایک اچھلتے ہوئے پانی سے یہ جو اتر ہے اتنا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یہ ذرا اپنی تخلیق پہ تو غور کریں ٹھیک ہے نا تو فل یونز انسانو تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جی یہ لام جو ہے کون سا ہے لام امر ہے اچھا جی مجھے بتائیے تنزرو تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے فرسٹ پرسن ہے تھرڈ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے نا ہاں تو پھر کیوں جواب دے رہے ہیں فوراً تھرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے نا تھرڈ پرسن ہو سکتا ہے نا اچھا تھرڈ پرسن اگر ہو نا کنفرم یعنی کرنا ہے کہ تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے تو آگے اس کا فائل اگر آ جائے تو پکا ہے تھرڈ پرسن ہے پکا تھرڈ پرسن ہے بس اس کا فائل آگے آ جاتا ہے تنظرو زئی اب اس کا ترجمہ زینب دیکھتی ہے یا دیکھے گی یعنی اب یہ تھرڈ پرسن ہے پکا اب اسے آپ سیکنڈ پرسن کہہ ہی نہیں سکتے کلیئر ہوگی نا بات زینب کی جگہ میں فائل چینج کر رہا ہوں نفسنس نفس ہوتا ہے اس لیے تنظر لگایا یعنی کوئی نفس یا ہر نفس دیکھتا ہے یا دیکھے گا کیونکہ اردو میں نفس مذکر ہے لیکن عربی میں نفس مونف ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہر نفس کو دیکھنا چاہیے لام لگاؤں گا لام امر تنظر ہو جائے گا لام امر اسے پیچھے لگ گیا تو لام امر ساکن ہو جاتے ول تنظور نفسن ما قدمت لی ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ٹھیک ہے نا كلیئر ہو گیا تو دیکھیں آپ کو لام امر کی پہچان ہو رہی ہے ایک آخری لام امر کی پہچان کروا کے تو ہم آگے موو کرتے ہیں جملہ میں بول رہا ہوں ذرا اس کو پہلے سادے جملے میں لانا ہے پھر اس کے بعد اس پہ لام والا کام کرنا ہے جملہ ہے انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اب چاہیے کو نکال دیں پہلے سمپل جملہ بنائیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں جی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے ارپی کیا ہوگی وہ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں کیوں ختم کر رہے ہیں میں ختم میں سمپل جملہ بول رہا ہوں یا بدونا میں تو مظاہر بول رہا ہوں سمپل ٹھیک ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں یا بدونہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یاب دون اللہ انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کیا لگائیں گے ہاں جی کیا ہوگا نڑ جائے گا ٹھیک ہے کیا بن گیا انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس سے پہلے فا لگا ہوا ہے تو فل یابود اللہ بس انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے سوت القریش میں ہے فل یابود رب حاضل بہت بدھو ربا ہاضل بھئی تھی بس انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے کون رب الزی اتو من وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا وہ آمنا ہوں مین خوف اور خوف سے امن بخشا اب میں اگر آپ کے سامنے ایک جملہ لکھوں تو آپ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پوچھ نہیں رہا صحیح ہے ان اللہ آپ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے میں لکھنے لگا ہوں اور جملہ ہے دال سین حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے باب نون دراصا ید روسو اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا اور پڑھنا اسٹڈی کرنا مراد ہے پڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کتاب پڑھنا صحیح تو وہ کرا یا کراؤ ہوتا ہے یہ ہے پڑھنا تعلیم حاصل کرنا اور ماشاءاللہ اللہ آپ انگریزی اچھی جانتے ہیں ریڈنگ اور اسٹڈی آپ سمجھتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں جی میں فلاں کالج میں ریڈنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں وہ والی کتاب اسٹڈی کر رہا ہوں <laughs> کتاب آپ ریڈ کرتے ہیں اچھا جی دراصل یاد اس کے مانا اسٹڈی کرنا تو میں اب جملہ آپ کے سامنے لکھنے لگا کچھ چیزیں آپ کے لیے چھوڑیے ٹھیک ہے بلکہ چلیں چھوڑتا نہیں ہوں سب لگا دیتا ہوں وہ تو آپ لگائیں گے کچھ تو خود کر لیں جی جیسل مل کر اپنا اپنا ترجمہ کر کے رکھ لیں اور پھر ہاتھ کھڑا کریں اور پھر پوچھ ہیں جی ہاں جی ایک دو تین چار چار لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں صرف پانچ عبد الرحمن ماشاءاللہ اللہ چھوا صاحب سات ہاں بش روز ندوسر گیا چلیں جی عبد الرحمن سے سٹارٹ کرتے ہیں جی عبد الرحمن عبد الرحمن ہی ہونا ہاں شہ فل ندرو سل اربیہ لی نف امل قرآن اول سیکھنی چاہیے قرآن حدیث سے عربی سیکھنی چاہیے چلیں بچا کوشش تو ہے نا ہم کرو گے نہیں سویب کر لو گے نا کر لو گے ہمت کرو لو شابش شابش بس مجھے عربی سیکھنی چاہیے اور اور, اور, قرآن اور قرآن و حدیث کا مفہوم سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے شابش ٹرائی تو کر رہے ہیں نا کچھ پتہ تو چلے کہ کہاں تک جا رہے ہیں آپ اچھا جی عمر بس مجھے عربی پڑھنی چاہیے تاکہ, تاکہ, تاکہ, تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں یعنی مجھے پڑھنی چاہیے اور تاکہ ہم سمجھ سکیں اچھا ہمیں پڑھنی چاہیے ذرا دو دوبارہ روایت کر دیں عربی ہمیں عربی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں یا سمجھیں ٹھیک ہے جی معاویہ ہمیں بس ہمیں عربی سیکھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں م... جی کرو بس ہمیں بس ہمیں عربی کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, چاہیے تاکہ ہم قرآن و حدیث, ہم قرآن اور حدیث سمجھ سکیں لیں جی ماہر <laughs> ترجمیات جی شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں 100% ٹھیک ہوگا مجھے بڑی امید ہے بس ہمیں عربی کو پڑھنا چاہیے بس ہمیں عربی کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن اور حدیث سمجھ سکیں ماشاء اللہ تو یہ آپ تینوں کا صحیح ہے چاروں کا صحیح ہے ٹھیک ہے نا پہلا والا لام لام امر ہے اور دوسرا والا لام لام کئی ہے لام امر مزارے کو مزوم کر رہا ہے لامے کئی مزارے کو منصوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیوں آسم ویسے ہی تھا نا آپ کا صحیح بس ہمیں عربی پڑھنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی پڑھیں تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں یا ہم قرآن اور حدیث کا فاہم حاصل کر سکیں آگے آپ کی اردو ہے جتنی اچھی بول سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اور ہم کا فرق نظر آ رہا ہے نا میں الف کے ساتھ ہوتا ہوں انا اور ہم نون کے ساتھ باب سین ہے کیونکہ کروایا ہوا ہے میں نے فہیما یفہ تو اس لیے میں نے اس کو نہیں لکھا تھا آپ کے سامنے اوکے جی لین جی لام امر آپ کو میں نے سمجھا دیا کلیئر چار حروف ہمارے ہو گئے جو فی الحر کو مزوم کرتے ہیں اور چوتھے ہرب سے ہمیں پتہ چلا کہ لام امر جو ہے یہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال کرنا یا انڈائریکٹ حکم دینے کے لیے انڈائریکٹ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ یا اسے مشورہ دینے کے لیے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے اب سوال پیدا ہوگا سیکنڈ پرسن کے ساتھ کیا کریں گے سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جسے ہم ڈائریکٹ حکم دے سکتے ہیں سیکنڈ پرسن کو ہم ڈائریکٹ حکم دے سکتے ہیں تو سیکنڈ پرسن کو ڈائریکٹ حکم دینے کے لیے یا سیکنڈ پرسن کو مشورہ دینے کے لیے یا سیکنڈ پرسن سے درخواست کرنے کے لیے یا سیکنڈ پرسن اللہ اس سے دعا کرنے کے لیے ٹھیک اب میں نے چار کام بتایا آپ کو سیکنڈ پرسن اسے مشورہ اسے درخواست اسے حکم یا اس سے دعا ٹھیک دعا صرف اللہ سے کرنی ذر بات اس میں صرف ایک خاص ہے اللہ اس کے لیے ہم عربی زبان میں فیل امر استعمال کریں گے جی ٹھیک ہے جی اس کے لیے ہم عربی زبان میں فعل امر استعمال کریں گے فیل امر کوئی الگ سے فیل نہیں ہے مزار مجزوم میں ہی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا سیکنڈ پرسن والا خانہ خالی تھا تو سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم فیل امر بنائیں گے ان شاء اللہ تعالی امر کوئی الگ سے چیز نہیں ہے سپیشلز کا نام پڑ گیا کہ سیکنڈ پرسن سے اگر آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے مشورہ دینا ہے یا اسے حکم دینا ہے یا اللہ سے دعا کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو یاد رہے کہ الگ سے ایک فیل امر بنتا ہے یعنی جو کچھ بنتا ہے اسے پھیلے امر کہا جاتا ہے ٹھیک اور فیل امر ہم مزارے مضوم میں ہی پڑھ رہے ہیں وہ یا فیل امر کا تعلق مضوم کے ساتھ ہی ہوگا تو پہلی بات یہ کہ فیلے امر مجھے بتائیے تھرڈ پرسن سے بنے گا سیکنڈ سے بنے گا یا فسٹ پرسن سے, yes. سے. یہ چھوٹے چھوٹے جواب آپ کو تو فل امر کے لیے جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ کیا ہے سیکنڈ پرسن کے الفاظ ہونے چاہیے سیکنڈ پرسن دوسرا پوائنٹ دوسرا ڈیٹا سیکنڈ پرسن ہمارے پاس ماضی کا ہونا چاہیے یا مظاہرے کا ہونا چاہیے مظاہرے کا ہونا چاہیے کیونکہ ہم مظاہرے میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ آپ ماضی سے بنا لیں آپ تو ماشاءاللہ بنا لیں گے ٹھیک ہے لیکن یعنی اس کو آپ ایک پوائنٹ میں بھی لے سکتے ہیں کہ مزارے کے سیکنڈ پرسن سے بنے گا صحیح ہے مزارے کے سیکنڈ پرسن سے بنے گا دو پوائنٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا ہے اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے فیل رکھ رہا ہوں اور اسے ہم فیل ایمر بنانے کوشش کریں گے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم بنائیں گے جی دال خا اور لام روٹ لیٹرس کو لے کے دال خا لام سے ماضی گزارے کے بنتا ہے آصف داخلہ ید فلو کیا باب ہے نون شاہ با داخلہ ید فلو ہاں جی ڈیٹا مجھے چاہیے آصف آپ نے بنوانا ہے اس کا پھیلے عمر دخلاد خلو میں سے شابش مزارے کو لینا ہے میں نے اور مزارے کے سیکنڈ پرسن کے سیگے لینے ہیں مزارے کے سیکنڈ پرسن کے سیگھے کون سے ہیں شابش دیکھیں جی ایکسیلینٹ تدقلو تد اور تدابط خلون تد یہ میں ایک آدھا اس طرح بنواؤں گا پھر بعد میں میں ان چھ میں سے کوئی نہ کوئی ایک بنوا دیا کروں گا ٹھیک ہے تد خلینا تد اوکے جی یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا اور ہم نے اسے پھر لمبر بنانا ہے اب فیل ایمر بنانے کے سٹیپس نوٹ کر لیں فیل ایور بنانے کا پہلا سٹیپ ہے سٹیپ نمبر ون ہے یہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے نا اس سارے ڈیٹے کو میزوم کرنا ہے آپ نے اس ڈیٹے کو مزوم کرنا ہے اسٹیپ نمبر ون کیا ہے جی آپ سٹیپس آ رہے ہیں نمبر ون مزوم کرنا ہے کریں جی مزوم تد خلو مزوم کیسے ہوتا ہے تدخل تدخلانی خلانی مزوم کیسے ہوتا ہے نون ہر جاتا ہے تدخلونا خلونا مزوم کیسے ہوتا ہے نون ہٹ جاتا ہے اور ایک لکھا جاتا ہے تد خلینا مزوم کیسے ہوتا ہے تدخلی کے طور پہ اور یا کو ہم کھول کے لکھ دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا تد خلانی مزوم کیسے ہوگا تدخل کھولنا مزوم کیسے ہوگا ایسے ہی رہے گا شاباش ٹھیک ہے کہیں آپ اس کا بھی نون ہٹا دیں تو ریزل یہ نکلا کہ ہم نے جو مزارع کی گردان کی تھی نا تین گروپس میں تقسیم اس میں پہلے گروپ میں پیش والے لفظ تھے پیش والا صرف ایک لفظ آیا تھا ان چھ میں پیش والا ایک لفظ ہے نونے نسواں والا بھی صرف ایک لفظ ہے آنی اونا اور اینا والے چار لفظ ہے نا یہ بھی نکال لیا کہ مزارے کے گردان کو تقسیم کیا تھا ایک گروپ وہ تھا جن کا پیش آتی تھی ایک وہ گروپ تھا جن کا نونے والا ایک ایک لفظ ہے ان چھ میں اور چار جو ہے وہ نونے والا لفظ ہے مزارے ہٹا دیں اسٹپ نمبر ٹو علامت مظاہرے ہٹا دیں میں علامت مظاہرے ہٹا رہا ہوں اوکے جی یہ لیں جی علامت مظاہرے ہٹ گئی علامت مظاہرے ہٹا دی اوکے okay? لیں جی حلے میرے تیار ہے فیل امر بنانے کے سے دو سٹیپس ہیں دوزارے کو ہم زوم کر دیں اور اللہ مزہ ہٹا دیں فیل امر تیار ہے ٹھیک ہے اچھا پرابلم کیا سر پڑھا نہیں جا رہا یہ تو اب آگے کی پرابلم ہے نا ہم نے تو تیار کر دیا پڑھا جائے نہ پڑھا جائے ہمیں سے کوئی قرض نہیں ہے فیل امر بنانے کے جو سٹیپس ہے وہ ہم نے لاگو کر دیا ہے اچھا اب پرابلم آئی ہے کہ پڑھا نہیں جا رہا پڑھا کیوں نہیں جا رہا پہلا حروی ساکن ہے ایسی سچویشن ہمیں ایک دفعہ پہلے بھی پیش آئی تھی یاد ہے کب نہیں یار ہمارے پاس کتاب لفظ تھا اور ہم نے کہا تھا کتاب نکرے ہم نے کہا تھا اسے مارفا بنانا تو کیا لگے گا لام لام تعریف لگا تھا اور وہ تھا ساکن ہم نے کہا تھا مارفا بن گیا یہ مارفا بن گیا تھا پڑھا جائے نہ پڑھا جائے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم نے بنا دیا مارفا اب پڑھا نہیں جا رہا تھا تو پڑھنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی کس کو حمزت الوصل کو ایک حمزہ کو ریکویسٹ کی گئی جسے نام دیا گیا حمزت الوصل کا اور وہ حمزہ صاحب کون سی حرکت لے کے آئے تھے زبر لے کے آئے تھے نا وہ زیر لے کے آئے تھے پیش لے کے آئے تھے نہیں لے کے آئے تھے وہ انہوں نے فی کے لیے بچا کے رکھی ہوئی تھی آ سمجھ تو لامے تعریف کے لیے حمزد الوصل صاحب زبر لے کر آئے تھے اب ہمیں پھر وہی پرابلم ہوئی ہم نے پھر کال ملائی حمزت الوصل کو کہ جناب ضرورت پڑ گئی آپ کی پھر تشریف لائیں تو زبر تو آپ لا نہیں سکتے اب آپ کے پاس دو حرکتیں زیر اور پیش زیر اور پیش کے ساتھ تشریف لے آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں لیکن میں جو درمیان والا حرف ہے نا کل کی حرکت چیک کروں گا پہلے درمیان والا جو حرف ہے نا اس کی حرکت چیک کروں گا اگر درمیان والے حرف پر پیش ہوگی تو میں پیش لے کے آ جوں گا اگر درمیان والے ہر پر پیش حرکت ہوگی تو میں کون سی حرکت لے آؤں گا پیش اگر پیش نہیں ہوگی تو زیر لے آؤں گا اگر پیش نہیں ہوگی تو زیر لے آؤں گا یعنی دو حرکتیں لا سکتے ہیں وہ پیش اور زیر درمیان میں پیش ہو تو حمزات الوصل کس کے ساتھ آئے گا پیش کے ساتھ کیا بن گیا ادخل ادخلا خلا اد د ادخلنا ٹھیک ہے ادخل خل کے معنی ہوں گے تو ایک مذکر کو آپ کہہ رہے ہیں تو داخل ہو جا حکم دے رہے ہیں عمر عبداللہ باہر کھڑا ہے دروازے کے باہر میں ایسے کہوں گا ادخل ادخل ادخل اسے میں آڈر کر سکتا ہوں نا ٹھیک اچھا کوئی میرے برابر کا ہوگا تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ادفل ٹھیک ہے لفظ وہی ہے اوکے جی مشورہ دینا ہوگا تو میں کہوں گا ادفول بولو عبداللہ اور ابد کھڑے ہیں تو دونوں کو کیا کہوں گا ادخلا ادخلا اد آپ سارے کھڑے ہوں گے تو کیا کہوں گا اد خلو اد مونس کوئی کھڑی ہوگی تو کہوں گا ادخلی ادخلی دو مونس ہوں گی تو انہیں کہوں گا اد اور کافی ساری منسوگی تو انہیں کہوں گا ادخلنا خلنا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا یا آمنو اد خلو فلم کافا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ٹھیک ہے نا دیکھیں الفاظ ذرا تھوڑا سا ذرا غور کریں آمنو آگے ہے ادخلو ادخلو اب آپ اس کو ایسے نہیں پڑھ رہے آ منو اد اس نہیں پڑھ رہے الکتاب تھا تو جب پیچھے زالی کا لگا تھا تو کیا پڑھا تھا زالی کل کتاب حمزہ کی حرکت نہیں پڑھی تھی نا اب آ سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پیش بھی نہیں پڑھیں گے وسن صاحب آتے اس لیے نا ٹھیک ہے حرکت لے کے تو آتے ہیں لیکن ان کی حرکت ہم ضائع کر دیتے ہیں جب پیچھے سے ملا کے پڑ رہے ہوتے ہیں اور انہیں الف کی سود میں لکھا رہنے دیتے ہیں تو یاد خلو سلمی کا مونس کو میں نے کہا خلی نفس مونس ہے کہ مذکر ہے مونس ہے ٹھیک تو اللہ تعالی نے نفس سے کہا یا تمہن نفس المتما ارجیلا ربی کی راد یا تم ور دیا فد فی عبادی ود جنتی ٹھیک ہے نا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا مجھا گی قرآن مجید میں جنتیوں سے کہا جائے گا اد خلوہ بی سلام اس مونس میں داخل ہو جاؤ مونس کون جن ٹھیک ہے جنہ, جنہ, جنہ مونس ہے نا تو اد خلوہ سلام سلامتی کے ساتھ عام سلامتی نہیں بڑی سلامتی کے ساتھ بی سلامتی. سہن میں تازہ کر لیں فیل امر مزارے سیکنڈ پرسن سے بنتا ہے سٹیپس کیا ہیں؟ دو سٹیپس ہیں صرف مزوم کر دینا علامت مزارے ہٹا دینی ہے فیل امر تیار ہے پڑھا جائے نہ پڑھا جائے ہمارا کام ختم اگر پڑھا جائے تو کچھ نہیں کرنا اگر نہ پڑھا جائے تو کسے فون کرنا حمزد الوسل کو حمزد الوسل کتنی حرکتیں لے کے آ سکتا ہے دو زیر اور پیش زیر کب آئے گی جب درمیان والے ہر پر پیش نہیں ہوگی تو زیر آ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر درمیان والے ہر پہ پیش ہوگی تو پیش لے کے آئے گا اوکے جی اور اس سے ہم مفہوم کیا لیں گے فی الحمر سے چھوٹے کے لیے حکم بڑے کے لیے ریکویسٹ یا مشورہ اور اللہ کے لیے دعا تو اللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر میں ہم دعائیں بھی کریں گے جو فی الحال پر مشتمل ہوں گی صبح اللہ الا ارشد اللہ اللہ اللہ